بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد و علی آل سيدنا ومولانا محمد و بارک و صلیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذل جلال و الاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرز علوم کورس کے اندر ہم عقائد کے باب کے اندر عقائد مطلق نبوت باہر شریعت سے پیش کر رہے ہیں اور آج تک ہم نے اکیس عقیدے پڑھ لیے ہیں اور آج بائیسواں عقیدہ پیش کریں گے عقیدہ نمبر بائیس امبیائے کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں امبیائے کرام تمام مخلوق سے افضل ہیں حتیٰ کہ رسول ملائکہ یعنی ملائکہ میں جو رسول ہے حضرت ابرایل علیہ السلام علیہ السلام اضرایل علیہ السلام اصرفیل علیہ السلام رسول ملائکہ جتنے بھی ہیں ان سے بھی انبیاء کے رام افضل ہیں فرماتے ہیں ولی کتنا ہی بڑے مرتبہ والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا کوئی ولی کتنی بھی شان والا ہو جائے کتنا بھی مرتبہ پالے کتنا بھی مقام پالے کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے جو بندہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے گا وہ کافر اور مرتد ہے روافذ کی تکفیر کے سلسلہ میں پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے کہ فقائے کرام نے ہمارے علماء نے ان کی تکفیر کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ سارے کے سارے راپسی ایم بیت کو حضرت علی کرم اللہ و تعالیٰ وج کریم کو حضرات حسنین کو اور دیگر ام آل بیت کو انبیاء کرام سے افضل جانتے ہیں اور کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل کہنے والا کافر و مرتد ہوتا ہے یہ ان کا اتفاقی کفر ہے یعنی سارے کے سارے جو راشی ہیں وہ ام آہل بیت کو انبیاء کرام سے افضل جانتے ہیں اور یہ افضل جاننا کفر ہے عقیدہ نمبر تیئیس نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ اصل تمام فرائض ہے نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تمام فرائض کی بنیاد ہے تمام فرائض کی جڑ ہے کوئی فرض بھی اس وقت تک اللہ تعالی کے دربار کے اندر قبول نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر تعظیم رسول نہ پائی جائے بابیہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کا خیال نماز کے اندر آ جائے تو یہ شرک ہے کیونکہ جب نبی کا خیال نماز کے اندر آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا گدے کا بیل کا بیوی کی مجامت کا خیال آ جائے تو اس کے اندر کوئی ارض نہیں ہے لیکن نبی کا خیال آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ برا ہے کیوں کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے کہ یہ تعظیم کے ساتھ آتا ہے اور نماز کے اندر عبادت کے اندر کسی کی تعظیم نہیں کر سکتے یہ شرک ہے حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ تمام فرائض کی بنیاد انبیاء کرم کی تعظیم ہے جس عبادت کے اندر اللہ تعالی کے نبی کی تعظیم نہ پائی جائے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہوتی تمام عبادتوں کا مغز تمام عبادتوں کی بنیاد تعظیم مصطفیٰ تعظیم نبی ہے جس عبادت کے اندر تعظیم نبی نہ پائی جائے وہ عبادت تتکاری جاتی ہے تو فرماتے ہیں نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے کسی نبی کی ادنا توہین یا تقزیب کفر ہے کسی نبی کی ادنا سی توہین کریں گے تو کہتے ہیں یہ کفر ہے عقیدہ نمبر چوبیس حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ تعالی نے بہت سارے نبی بھیجے بعض کا سری واضح طور پر کھلے لفظوں میں ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور بعض کا نہیں جن کے اسماء طیبہ بابط تشریح واضح لفظوں میں پرانے مجید میں موجود ہیں وہ یہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حرور علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت نوت علیہ السلام حضرت عود علیہ السلام حضرت نابود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یاحیہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیسٰ علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت ادرئی علیہ السلام حضرت ذلقف علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی انبیاء کرام ہیں جن کے اسماعی طیبہ پاک کے اندر بتصریح موجود ہیں باقیوں کے اسماع قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہیں لیکن سارے کے سارے نبیوں کو برحق ماننا اور دل و جان سے تمام نبیوں کو قبول کرنا ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم دل کے اندر رکھنا یہ ایمان ہے یہ چند انبیاء کرام ہیں جن کے اسماعی طیبہ بتشریف قرآن پاک کے اندر موجود ہیں باقی انبیاء کرام کے نام بتشریف قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہیں اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو علماء کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے ہیں جی فلانے کی نانی کا نام کیا ہے فلانے کی دادی کا نام کیا ہے اور تمہیں تو فلانے کی نانی کا نام نہیں آتا ساروں کے نام جاننا کس کی دادی کا نام کیا ہے نانی کا نام کیا ہے یہ علماء پر کوئی فرض نہیں ہے اگر سب ناموں کا جاننا ضروری ہوتا تو کم از کم اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کے تو نام جن پر ایمان لانا ہے ان نبیوں کے تو نام قرآن پاک کے اندر اتارتا اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے نام قرآن پاک کے اندر نہیں اتارے بتا دیا کہ سارے کے سارے نبیوں کو برحق ماننا ضروری ہے اور ہر کسی کا نام جاننا کوئی ضروری نہیں ہے تو جب نبیوں کے نام جاننا کوئی ضروری نہیں ہے یعنی اگر کوئی بندہ تمام کے تمام انبیاء کرام کو برحق مانتا ہے اور تمام کے تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے کسی نبی کا اسے نام نہیں بھی آتا تو پھر بھی مومن ہے اس سے ثابت ہوا کہ تمام ناموں کا جاننا کوئی لازم نہیں ہے کہ اس کے بغیر بندہ مسلمان نہ ہو سکے عقیدہ نمبر پچیس حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا اور تمام اسماو مسمیات تمام نام بھی بتائے اور جس جس چیز کے وہ نام تھے ان مسمیات کا علم دیا ملحکا کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں سب نے سجدہ کیا شیطان کے از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد ظاہد تھا یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا بینکار پیش آیا ہمیشہ کے لیے مردود ہوا اللہ تعالی نے جب آدم علیہ سلاط و کو پیدا فرمایا ان کو شانوں رفتوں مقاموں سے نوازا تو تمام فرشتوں کو گم دیا اس چدول آدم تمام کے تمام فرشتوں سجدہ کرو آدم علیہ سلاط و کو فسجدو تمام نے سجدہ کیا اللہ ابلیس لیکن ابلیس نے انکار کر دیا وہ تھا جنوں میں سے لیکن عبادت کر کر کے شیطان فرشتوں کے اندر شمار ہونے لگ گیا تھا تو جب حکم ہوا اس جدول آدم آدم علیہ سلاط و کو سجدہ کرو تو چونکہ یہ بھی اس گروہ کے اندر شامل تھا لہذا اسے بھی حکم تھا لیکن اس نے انکار کیا اور انکار کیسے کیا کہتا کہتے ہیں انخر ہو میں آدم علیہ سلاۃ وسلام سے بہتر ہوں اور دلیل کیا دیتا ہے خلقتنی نہیں من ناروںک ہوں من تین اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ سلاۃ و کو مٹی سے پیدا کیا آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ میری شان زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا لیکن یہ آگے سے اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے اور مادیات سے بحث کر رہا ہے کہتا ہے میں افضل ہوں کیونکہ میرا مادہ آگ ہے اور آدم علیہ سلاۃ وسلام کا مادہ مٹی ہے تو لہذا میں شان والا ہوں سب سے پہلے جس سائنسدان نے مادہ سے باس کی ہے وہ شطان ہے سائنسدان وہ ہوتے ہیں جو مادہ سے باس کرتے ہیں اسلام روحانی مذہب ہے یہاں پر آباز روحانیات سے ہوتی ہے اور مادیات سے بحث کرنا یہ دانوں کا کام ہوتا ہے اور سب سے پہلے جس نے مادیات سے بحث کی ہے وہ شیطان ہے یعنی سائنس کا اگر یوں کہیے کہ موجد اول جس نے سائنس کی بنیاد رکھی ہے وہ شیطان ہے تو مادے سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم علیہ سلاح تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں حکم تھا سجدہ کر اس نے آگے سے اپنی تحقیق پیش کی ہے لہذا مردود ہو گیا عقیدہ نمبر 26 حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں یعنی اولاد آدم اور حضرت آدم علیہ سلاد وسلام کو ابوالبشر کہتے ہیں یعنی سب انسانوں کے بعد سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے یہ اسلام کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں مسلمانوں والا عقیدہ پیش کر رہا ہوں جبکہ سکولی یہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان بندر تھا یعنی آدم علیہ سلاد وسلام کو پہلا انسان نہیں کہتے وہ کہتے ہیں پہلا انسان بندر تھا یہ درون کا نظریہ سکول کی کتابوں میں بدل بدل کے کبھی کون سی جماعت کے اندر کبھی کون سی جماعت کے اندر یہ سکولی پڑھاتے رہتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ پہلا انسان بندر تھا اور پھر اس سے آگے انسان چلے ہیں یہ سکولیوں کا نظریہ ہے کہ پہلا انسان بندر تھا لیکن اسلام کا اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے لیکن سکولیوں کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان بندر تھا اس عبارت کے اندر اس جملے کے اندر کتنی بڑی گستاخی کی ہے انبیاء کرام کی ان خبیصوں نے کہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان بندر تھا باقی انسان جتنے بھی آئے ہیں یہ بندر سے آگے چلے ہیں تو بتائیے کس کس نبی کو کس کس ولی کو اور سارے کے سارے انسانوں کو انہوں نے کس کی نسل کہہ دیا ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں یار ان کی کفریات ہیں کیا سکولوں کی کیا کفریات ہیں کن کفریات کی بنا پر وہ کافر ہیں اگر یہ عبارت کفر نہیں ہے ان کا یہ نظریہ کفر نہیں ہے تو بتائیے اور کفر ہوتا کیا ہے کتنی غلیظ گستاخی کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان بندر تھا اور یہ سکول کی کتابوں کے اندر عام طور پر ڈارون کا نظریہ پڑھایا جاتا ہے لیکن تعجب کی بات ہے کہ دو بندی اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں قرآن حدیث کا درس دیتے ہیں ان کی چند عبارات کو لے کر جب ان پر کفر کا فتوا دیا گیا تو آج سارے کے سارے مسلمان اور چاہیے بھی ایسے ایسے ہی ہونا چاہیے سارے مسلمان ان کو کافر جانتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہتے ہیں جی ان عبارتیں عبارتیں پانچ چھ مولویوں نے لکھی تھی باقیوں نے وہ عبارتیں لکھی نہیں لیکن ان کو تو کافر کہا جاتا ہے کہ یہ ان عبارتیں لکھنے والوں کو اپنا بڑا مانتے ہیں اپنا استاد مانتے ہیں اپنا پیر مانتے ہیں تو یہ سارے کے سارے دو بندی ایک ہی حکم میں چلے گئے اور اسکولوں کے اندر دارون کا نظریہ پڑھایا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح کے نظار پڑھائے جاتے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو چھوٹے شتنگڑے ہیں یہ سر سید احمد خان کو عظیم مسلمان اور اپنا رہنما مانتے ہیں اور اس طرح کے دارون والے نظریے اور اس طرح کے نظریے پیش کرنے والوں کو ترقی والا اور آلہ لوگ کہتے ہیں نہ جانے ان پر وہ والا حکم کیوں نہیں لگتا جو وہاں پر سب جندیوں کے لیے پیش کیا گیا عقیدہ نمبر ستائیس سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے اور سب میں پہلے رسول جو کفار میں بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہے سب سے پہلے نبی جو اللہ تعالی نے زمین پر بھیجے اور انہوں نے تبلیغ کا آغاز فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے پہلے جو رسول کائنات کے اندر مبوس فرمائے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے یہ نئے شریعت لے کر تشریف لائے انہوں نے ساڑھے نو سو برس ہدایت فرمائی ساڑھے نو سو برس یہ تبلیغ کرتے رہے قرآن بیان کرتا ہے ولا قدر سل نولہ کو بھی فلاب سفیم الفسنت خمسی نامہ ساڑھے نو سو سال انہوں نے تبلیغ کی ان کے زمانہ کے کفار بہت سخت ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے استضاع کرتے مذاقے اڑاتے اتنے عرصہ میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے باقیوں کو جب ملازہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں حق درمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کی ہلاکت کی دعا کی طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گیا باقی سارے کے سارے گھر کو گئے جتنے انسان اس کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ سلاط کی غلامی کے اندر شامل ہو گئے تھے وہ بچ گئے اور جتنے جانوروں نے ایک ایک جوڑا جنہوں نے حضرت نل سلاۃ و سلام کہ سائے کو قبول کیا ان کی غلامی کو قبول کیا اور ان کی کشتی کے اندر سوار ہو گئے وہ جانور بچ گئے باقی جتنے, کے جتنے انسان تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے اس پانی عذاب کے اندر غرق فرما دیا حتہ کہ روح علیہ تو اسلام کا بیٹا وہ بھی نہ ماننے کی بنا پر وہ بھی پانی کے اندر غرق ہو گیا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کے دربار کے اندر نصب نہیں دیکھا جاتا وہاں پر اپنے پیاروں کی اللہ تعالی کے پیاروں کی غلامی دیکھی جاتی ہے اگر وہ غلامی جانوروں کو نصیب ہو جائے تو وہ نوحل سلاۃ وسلام کی غلامی کی بنا پر محفوظ ہو رہے ہیں اور اگر کوئی انسان حتا کے اولاد بھی کیوں نہ ہو وہ اگر غلامی کو قبول نہیں کرتی تو وہ غلط ہو رہی ہے ثابت ہو گیا کہ وہاں پر نصب کو دیکھ کر بچت نہیں ہوتی وہاں پر نسب نہ کو نہیں دیکھا جاتا اللہ تعالی کے پیاروں کی غلامی کو دیکھا جاتا ہے اگر کوئی غلامی میں آ گیا وہ غیر ہے پا جائے گا اور اگر کوئی غلامی کو قبول نہیں کرتا چاہے اولادی کیوں نہ ہو وہ اتکار دی جاتی ہے اور ہلاکت اس کا مقدر بن جاتا ہے اگر جنوار غلامی کو قبول کر لیں شان پا جاتے ہیں اور انسان اور اولادی کیوں نہ ہو جب غلامی کو قبول نہ کریں تو ہلاکت ان کا مقدر ہو جاتی ہے عقیدہ نمبر اٹھائیس انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں کہ خبریں اس بات میں مختلف ہیں اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں لہذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ تعالی عز و وجل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے فرماتے امبیا کی تعداد متعینی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں تو کم و پیش کا یا سوا لاکھ کہتے ہیں یا ایک لاکھ کم و پیش کہتے ہیں تعداد متعین نہیں کرنی یہ نہیں کہنا کہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں کیونکہ جب ایک لاکھ چوبیس ہزار کہوگے تو تعداد کوئی متعین نہیں ہے اس باب میں خبریں مختلف ہیں تو لہذا اگر کہو گے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پر ہمارا ایمان ہے اگر اس سے کم ہوئے تو تم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کہہ کر ایک گہرے نبی کو نبی مان لیا اگر اس سے زائد ہوئے تو تم نے کہا کہ ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار کو مانتے ہیں جو زائد ہوئے ان پر تمہارا ایمان نہ رکھنے کا احتمال ہے تو لہٰذا یہ دونوں باتیں کفر ہیں یہ تائین نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے عقیدہ نمبر انتیس نبیوں کے مختلف درجے اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے اور واضح طور پر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا تل کر رسول فکب الباد ہمالہ بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے سب نبیوں سے جس کو فضیلت دی گئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے حضور اکرم سے کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے اور ان کے بعد حضرت موس علیہ السلام کا پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ان حضرات کو مرسلین ال آزم کہتے ہیں پاک کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا فسٹ مینا رسول فرمایا صبر کرو جس طرح کے اولم رسولوں نے صبر کیا اور وہ کون سے اول العظم رسول ہیں جن کو اللہ تعالی اول اعظم کہہ رہا ہے سورہ احکاف کے اندر ہے مریم اے بھی پیارے یاد فرمائیے جس وقت اللہ تعالی نے نبیوں سے عہد لیا ومن کا اور آپ سے عہد لیا ومن نوح اور نوح علیہ سلاۃ وسلام سے عہد لیا وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام سے عہد لیا یعنی اللہ تعالی نے اس آئے مبارکہ کے اندر پانچ حضرات کو مختص کر کے ان کو ایک خاص اعزاز سے نوازا ہے لہذا یہ پانچ حضرات جن کو اللہ و تعالیٰ نے فرمایا بز من نامی پہلے تمام نبیوں کا ذکر بغیر نام کے فرمایا فرمایا بز اخل نامی گین لیکن ان میں سے پانچ کا نام لے کر ذکر فرمایا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچ نبیوں کو ایک خاص شان سے نوازا ہے ان میں سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اس کے بعد آمد کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ومن نوح نوح علیہ السلّۃ والسلام کو پہلے ذکر کیا گیا وہ ابراہیم دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام کا یعنی وہاں پر ترتیب آمد کے لحاظ سے ہے جو نبی پہلے آیا تھا اس کا ذکر پہلے کیا گیا جو بعد میں وہاں پر ترتیب افضلیت نہیں ہے آمد کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے نوح علیہ صلاۃ وسلام پہلے تشریف لائے تو قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد نوح علیہ صلاح وسلام کا ذکر ہے جبکہ ترتیب افضلکیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد فضیلت والے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بعد میں آنے کے باوجود سب سے پہلے اس وجہ سے فرمایا کہ بتایا کہ سب سے بڑی شان والے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے لہذا ترتیب یہ ہے تمام انبیاء کرام سے افضل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام ان کے بعد حضرت موسی علیہ السلام ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ان کو اول العزم نبی کہتے ہیں لیکن یہ کوئی نہ کہے کہ باقی بھی تو سارے عزت والے ہیں باقی بھی تو سارے ہمت والے نبی ہیں ان کو فقط اول العزم کیوں کہتے ہیں بھائی ایک کا اس بات دوسرے کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتا جب ان کو عزت والا ہمت والا نبی کہا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی عزت اور ہمت والے نہیں ہیں ایک کا اس بات دوسرے کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتا ایک کا جب اس بات کیا جاتا ہے تو اس کی شان کے اظہار کے طور پر کیا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اول اعلازم فرمایا ہے یہ نہیں کہ کوئی مولوی ان کو اول اعظم کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسٹ پھر کما صبر اللہ تعالیٰ نے ان کو اول الاظم اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین ان سو ملک جنو جمی مخلوقات الہی سے افضل ہیں پانچ حضرات تمام کی تمام مخلوق سے افضل ہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہے بلا تشبیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس امت کو اعزاز ملا ہے